یو سی وَمَا لَكُمْ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْنَ وَإِن كَانَتْ واحدة ولی لَهُ وَلَدٌ لوگ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ پلوس فإن كان له إخوة فلهم نصيب من السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أكرب لكم صريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله مولانا العظيم ہر قسم دی کی ہمدو صنا تاریف تنجیب تقدیس مالک الملک رب العزت وحدب الاشریک لائق ہے کہ جس نے سانو ایسا کامل اور مکمل دین عطا فرمایا ہے کہ جس دے اندر نہ صرف زندگی دے سارے مسائل کا حل موجود ہے بلکہ ماں بعد الموت موت مرن تو بعد بھی جو مسائل پیدا ہوں نے انہوں دا حل بھی دے دیا اور حل بھی ایسا کہ جڑا فطرت کے این مطابق ہے جڑا بہترین ہے جہے تو ہور اچھا حل کوئی پیش نہیں کر سکتا یہ ایک چیلنج ہے کہ اللہ نے جو سڈے واسطے قوانین بنا دیتے نے جو احکام سڈے لی نازل فرما دیتے ہیں انہوں تو بہتر قوانین اور انہوں تو بہتر احکام کسی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ کی شان کے ہے جلل و جل آل. ما کا ما یقور کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی ان معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ آئندہ کبھی ہونے والا ہے وہ پتا ہے اس واسطے وہ قوانی سب تو بہترین قوانی انسان اللہ کی ساری مخلوق جو اشرف اور آلہ مخلوق ہے سب تو بہترین مخلوق ہون دی وجہ نال یہ اپنے تجربے اپنے علم اپنی سمجھ بوجھ دی بنا پہ بہترین تو بہترین بھی کوئی قانون بنا دے پھر بھی او اندر کئی قسم دے نقائص موجود ہون گے اور رہ جان گے اس واسطے کہ انسان گزشتہ واقعات نو تاریخ دی روشنی اندر دیکھ لوے گا موجودہ حالات نو اپنی بساق کے مطابق سمجھن دی کوشش کرے گا لیکن آئندہ اون والے معاملات کو ایک کس طرح جان سکتا ہے اور کس طرح سمجھ سکتا ہے جنہیں یہل ہی نہیں پتہ ہی نہیں اس واسطے بنیادی طور سے ذہن اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ دے قوانین اور اللہ کے احکام سب تو بہترین اور سب تو مفید ترین قوانین اور احکام ہیں یہ بات جس ویلے ذہن نشین ہو جائے کہ پھر اللہ کے احکام نو مننا بڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ آدمی ذہنی طور سے پہلے ہی تیار ہوے گا کہ میں ایک بہترین قانون نننا ہے سب تو اچھے حکم نو میں قبول کرنا ذہنن تیار ہوئے گا ہوا پھر عمل آسان ہو جائے گا اج اختصار نال جس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس ویلے فوت ہو جاتا ہے کسی شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے تے او جو کچھ چڈ کے جانا ہے جنہوں عرف عام اندر ترکہ کیا جانا ہے وہ چایا مال او دا چڑھیا ہوا سازو سامان جو کچھ بھی دے ہوئے اندر شریعت نے سانو کی حکم ہے دے ترکے انکے کس طرح تقسیم کرنا ہے او دے اندر کس طرح اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی فوت ہو جان والے شخص کے ترکے اندر اللہ کے چار احکام وارد ہوں نے چار قسم کے حکم نے جنہوں ترتیب نل گروکار لیا کا حکم دیتا ہے جس ویل کوئی شخص فوت ہو جائے تے فرمایا سب تو پہلے نمبر تے او دے ترکے وچوں او دے اپنے چڈے ہوئے مال وچوں او دی تجہیز و تقسیم کا خرچہ جڑا ہے او برداشت کیا جائے آم طور تے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تے پھر کوئی دوست کوئی عزیز کوئی قریبی او جلدی کہہد ہے جی قبل میں لیا گا جی کوئی دوسرا خرچ جہا ہے وہ کوئی ہوئی برداشت کرن دا اعلان کر دیتا ہے. شریعت نے اے حکم دیتا ہے اور اے تعلیم دیتی ہے کہ مرن والے دے تجہیز و تقفیم دا سارا خرچہ اپنے ترکے جائے ممکن ہے کہ زندگی اندر کسی شخص نو کوئی چیز دن کی دی کوشش کی تی جائے تے او وہ قبول نہ کرے وہی عزت مجروح مجرو ہوئی تے ہن بعد ہونے تے کیوں احسان چڑھایا آیا جائے. اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ تجہز و تقفیم دا خرچہ ہو سکتا ہے وہکے تے پھر اولا بات اے ہے سب تو بہترین چیز اے ہے کہ وہ اپنے چھڑے ہوئے مال چوی تجیز و تقفیم دا سارا خرچہ برداشت اور کئی ایسے واقعات ملتے نے کہ اپنی زندگی اندر اپنے کفن کا انتظام کی تا. صحابہ سہاب بسوان اللہ علیہ مجمعین اندر ایسے واقعات موجود ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کسی شخص نے بطور تحفہ آپ ایک بڑی خوبصورت چادر پیش کی آپ نے وہ اور لے ضرورت بھی تھی اور تحفہ بھی یہ بات بھی چلدی چلدی عرض کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے توحفے کو حقیق سمجھا وہ کنو بھی معمولی کیوں نہ ہو پتا نہیں انہیں کنے خلوص نل پیش کیا سانوں وہ خلوص دی قدر کرنی چاہیے تو دی نو چاہی پھر کی قیمت نہیں دیکھنا چاہیے ولاؤ پھر سان شان سڈیا مائیں بہنوں اندر عورتوں اندر اے بیماری چونکہ زیادہ ہے باغ آداد جنہوں پسند نہیں کیتا گیا وہ عورتوں ادر کسرت نل پائی جرآن نے جگہ جگہ نشان نشاندے کی ایسا کئی چیزاں جنہ چو ایک اے بھی ہے کہ دوسرے دی چیزوں حکیر سمجھن دا عورتوں موجود ہے لامشا کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی کسے دوسرے کیورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر تھی پڑوسن بکری دے پائے دا ادھا حصہ دو دوڑیاں ہو بکری دے پائے دیاں فرمایا ایک حصہ گھر رکھ لو ایک حصہ بطور بتورے توحفہ سالم بھیج تو دے تو انہوں بھی حقیر نہ یہ مثال دیتی محمد الرز اللہ جو. ولو پھر سی شاہ دے بکری دے پیر دا ایک حصہ بھیج دے کہ بھی حقیر نہ سمجھے جی دے خلوص دی قدر کردہ ہوا انہوں عزت کی نگاہ نہ دیکھی آپ کو چادر بطور شخص نے نے اللہ اور پہن کے شریف فرما ایک دوسرا صحابی اٹھ کے آپ کے سامنے آیا اور آ کے ارض کی یا رسول اللہ رسول اللہ وسلم یہ چادر اس سے دی اتاری چاد اتار کے تے او منگن والے سوال کردر دے دی ساتھی جہے دیکھ رہے سن انہوں نے یہ بات بڑی ناگوار پسند کہ دیکھو ایک شخص تے خوشی نا بطور تو چادر آپ لیا کے پیش کرتا ہے اور پہن او لی شخص اٹھتا ہے کہ اے چادر میں نو دے دے نا گوار گزرے بات بھی محسوس کر لیا کہ میرے ایک کام لوگ نے پسند نہیں کیتا نہوار گزرے چہرے تو اے ظاہر ہوئی بات وہ کہیں لگا اللہ کے بندے غلط دا شکار نہ ہو جانا اے چادر میں آپ کو اس واسطے منگیے اور لے نہیں کہ اے آپ کے جسم مبارک نو چکی ہے میں اے چادر سنبھال کے رکھنی ہے اور مسیحت کر کے جانا ہے کہ جس ویلے میں مرا یہ کفن میرے دے اے واقعہ حدیث اندر موجود اے تو کی بات واضح ہوئی کہ کوئی شخص اگر اپنے کفن واسطے پہلے ہی کپڑا اپنی زندگی اندر رکھ لینا ہے تو یہ اجازت ہے کوئی ممانت نہیں دوسرا واقعہ لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم جس ویسے اپنی آخری بیماری اور عدالت اندر مبتلا ہے کہ کچھ اندازہ ہو گیا کہ ہوں میرے اللہ شاید کچھ ایسا ہی منظور ہے میں شاید جانبر نہ ہو سکا مزید دنیا اندر زندگی گزارن کا موقع نہ ملے اور ہر وقت یہ خامش رہتی تھی کہ اللہ جدوں کی ہوش سنبھالی ہے تو اپنے حبیب دی خدمت اندر رکھیا ہے صلی اللہ والے ہوں جدائی زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی اس قسم کے کلے زبان تو اکثر نکلتے رہتے سر کہ یہ جدائی ہن زیادہ دیر برداشت نہیں ہو رہی اور یہ حقیقت ہے کہ صحابہ پتہ نہیں اللہ کا حکم نہ ہوں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد پتہ نہیں کی کچھ کر گزرتے اگر اللہ نے صبر کا حکم نہ دا تے پتہ نہیں کی کر حضرت عمر نے تے یہ خبر سن کے ہی کہہ سی نا کہ جا شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں آپ فوت ہو گئے میں اپنی تلوار کر دیا گردن چار دیا گا لیکن بات یہ حقیقی تھی سچی تھی آپ مثال دلہ ہو چکے سر ان کا مئیے تن ہوں اللہ نے قرآن اندر یہ اطلاع پہلے دیکھی ہوئی تھی کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑے اجن تعلیمات نو قبول کرن کرنے تیار نہیں باتوں ٹھکرا رہے نے تقزیب کر رہے ہیں ٹھا اور مزاق کر رہے ہیں تبڈے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کن دیر یہاں نے دنیا اندر زندہ رہنا ہے اِنہے تنڈے سے بھی موت ہونی ہے تسا بھی فوت ہونا ہے وہ او مئیے کہ اینا بھی مر جانا ہے کہ پھر تو سارے اکٹھیا میرے کو پیش ہو جانا ہے میں آپ پوچھ لاگا تھی فکر کیوں کر کرتے یہ خبر تو قرآن سے پہلے آ چکی اے دے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی اے خبر جس ویل پہنچ گئی ادمو ہے کہ فرما دیتا جہاں شخص اے کہے گا کہ اللہ دے رسول وفات پا رہے ہیں میں وہی گردن جدا کر دیا وہ اللہ کی کروڑھا رحمت ہو جائے ابو بکر صدیق تے حضی اللہ موقع دی نزاکت نو سمجھیا دوستہ نو ایک اچھا کیتا عمر نو بلایا حضی اللہ عنی خطبہ دیتا قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی چوتھے پارے دی سورہ آل عمران دی اللہ نے دیدے دی اندر فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ صلی اللہ محمد میرے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ ان کی حیثیت مخلوق اندر ایک رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وبا محمد اللہ رسول کب خلط من قبل رسول آپ تو پہلے میرے بے شمار پیغمبر اور رسول آئے اپنا اپنا وقت گزار کے چلے گئے وہ اج دنیا اندر موجود نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ صلاح والی تبھی موت فوت ہو جان او کو یا آپ کو شہید کر دیتا جائے انقلبتم تم اعقابکم اذا اے مطلب لگو گے کہ تسی دین چڈ کے ایمان چڈ کے کسی اور پاسے چلے جاؤ کہ ابھی ایسے رب نو منن واسطے تیار نہیں جڑا محمد نو بھی موت دے دے, دے صلی اللہ علیہ وسلم مات آؤ کتے آپ اپنی تب موت فوت ہو جان یا آپ ن شہید کر جائے دین تو دیگ ہو جاؤ گے دین چڈ دوں گے یاد رکھو وہ ایسی کوئی خبر سن کے جڑا دین چڈ دے گا دین سے نکل جائے گا بل یزر اللہ او اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا یہ آیت تلاوت فرمائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنال اے فرمایا من کا نیا فائن اللہ, اللہ, اللہ, محمدن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے ساتھیوں اے میرے دوستو جا شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے مبارک ہو گئے. او دا رب ہمیشہ تو ہمیشہ تک زندہ ہے لا یمو کبھی موت نہیں آئی ومن کان کہ جڑا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کرتا ہے انہوں نے اپنا خالق مالک نازک سمجھتا ہے تو احمد قدمات ان بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ محمد اج وفاقا گئے صلاح خطبہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر پھر روش آئی کہ یہ ہو چکی ہے جی میں یہ ہو حقیقت تسلیم کر لینا چاہیے تو میں کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو بعد پتہ نہیں کی کرتے کیا حضرت بلال وہ واقعہ سانو معلوم نہیں رضی اللہ عنہ. کہ انہوں نے دوستان نے پکڑ کے لا کیا کہ تاریان سنیا بڑی دیر ہو گئی ہے آزان سناؤ اج ازان کم کیونکہ بلال مؤذن مؤذن مسجد نبوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ازان سناؤ اج انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد آزان دینا چھڑ دی کہن لگے میں مینوں حوصلہ نہیں پہ میں کتنا طرح ازان کب. کیونکہ جب میں ازان کہہ تھا اور ایک کلمے پہ پہنچتا تھا اشحد ان محمد الرسول اللہ نالے یہ کلمہ کہہ رہے ہوں سن حضرت بلا اشارہ کر رہے ہوں سن اشحد انم محمد الرسول اللہ میں گواہی دینا کہ اے محمد جہے تشریف فرمان ہے یہ اللہ کے رسول اور میں یہ کلمہ پڑھاں گا تو کھے بلے حل کرا میں اشارہ کدھر اج حرام حلال اپنا پرایا سب کچھ کھان والا ملہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضور موجود نے حاضر نے بلال قبر کے قریب مسجد نبوی اندر کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں اشارہ کھنے والے کری تھی ابھی سوچیے کدی تش تو کم لگے کچھ سانو دین دے معاملے اندر بھی بےوقوف بنایا جا رہا تو دنیا دے معاملے اندر سے ابھی ہے ہی چٹے پکے بالکل بےوقوف جہے لوگ عورتوں دی سربراہی قبول کر لے انہیں کی بےوقوفی کوئی شک رہے گا اس معاملے سے ابھی بالکل بےوقوف ہوں پک بھی اس طرح اجاڑیا جا رہا اس معاملے چ بھی سان بےوقوف بنایا جا رہا عقیدہ جہاں کہ ایک بنیاد ہوتی انہوں بھی غلط کیا جائے اللہ کے ہر جگہ موجود ہے اللہ تو سوا ہو. اور کس طرح کوئی ہر جگہ موجود ہو سکے ساڈا دین دینے فطرت ہے اللہ نے قرآن اندر جگہ جگہ سوچن کا غور و فکر کرندہ سن حکم دیتا ہے کہ سوچو اور کرو تدبر کرو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی ہر جگہ حاضر ناظر ہون یا سن پھر ذرا سوچو کہ مکے تو مدینے ہجرت کرنے کی ضرورت کیوں آپ بھی سن مدینے بھی سن ہجرت ناج سے کس طرح ایمان لیاو گے آپ زمین سے بھی سن آسمان سے بھی سن کون گیا کتنے گیا کدے واسطے گیا دین سارا چھٹ دے نا پیغ اگر اس ملا کا اسی کہنا من لیا جن منبرے رسول کے جھوٹ بولنے شروع کیتے ہوئے ہیں سفر ہو جا سارا پہ حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ میں ہن اشارہ کن ویلے کرا اشہد ان محمد ار اللہ کہ اشارہ کرا مجھے آپ نظر نہیں آتوں تک کہہ دیا گیا کہ مینو اے فرمایا ہے آپ نے تو ادارہ اپنا بنا میں اتنے آواں یہ کیسٹ دیکھیا نہیں اللہ اکتار. بات یہ چل رہی تھی کہ کفن واسطے اگر کوئی شخص اپنی زندگی اندر کپڑا کوئی رکھ لینا ہے تو وہ کوئی نمانے اپنی اجازت حضرت ابو بکر سدی عنہ اپنی آخری عدالت اور بیماری اندر ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ بیماری آخری ہوے یہ گھر والوں بلا کے فرمایا وہ oh, جڑی میرا پرانیا چادر دو پہ ہوئی نے نا وہ سنبھال کے رکھ لو میرے کفل واسطے مستمل پہلے استعمال سوٹا کپڑا وہ oh, میرے کفل نہیں رکھ لو تے او کہن لگے اللہ خیریت رکھے اے وقت آنا ہے جب اے وقت آئے گا پھر اسی کفن کوئی نئے کپڑے دا اچھے کپڑے کا دا داں گے تو فکر کر دے ہو؟ تے فرمان لگے اچھے اور نئے کپڑے جہے نے دی زندہ لوگانوں زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو میرے واسطے او دو چادر رکھ لو میم کفن ہونا چاہیے اس قسم کے بےشتر بات آس موجود میں ارتقا لگا سا کہ جس ویلے کوئی شخص فوت ہو جائے کہ وہ ترکے اندر چار اللہ دے حکم نافذ ہوں سب تو پہلا حکم اے نافذ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھڑے مال وچوں مالی تجہیز و تقسیم ساری کی کی جائے وہ خرچہ وچوں کیتا جائے مرن تو بعد وہ تاہ مخا کوئی احسان نہ چڑھاوے انہوں زیر باہر نہ پیا کرے دوسرے نمبر پہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے بارے اندر یہ معلوم کیتا جائے کہ اے دے یہ کرزہ نہیں کرزہ بری چیز ہے سانو تے عادت پی ہے نا الا بادشاہ وڈیا بھی چھوٹیا بھی وہ ذرا کروڑوں روپئے لے لیں اتنی تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہے ہیں الا ماشاءاللہ پھر انہوں نے دیکھ کے بھی ہڑپ کوشش کرنے ہیں کہ جب وہ ای نہیں دے میں تھوڑا جہا کیوں دیاں الناس سو آلاتی نے ملو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک فرمان ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے سربراہ دیکھتے ہیں جس قسم دور کرتوتوں کی آدیاں نے لوگ بھی اس طرح بن جاتے دادت دی لوگ بھی کوشش کرتے کرزہ بہت بری چیز ہے شہید دا اللہ دہاں بہت بلند مقام ہے شہادت پا جانا اپنی سب تو قیمتی چیز اللہ دی راہا اندر قربان کر جانا اپنی جان دے دینا یہ دی تو بڑی ہور کی ہو سکتی بات لیکن فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یغفارو لے شہید ان کل الزمب اللہ دائیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی شہید دے سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن اگر وہ کرزہ ہوا تو اللہ نے شہید نے کرزہ معاف نہیں دیکھا یہ اندازہ کر لو کن بری چیز کل فروغ شہید دے سارے گناہ معاف کر دیتے جانگے جان گے سوائے کرزے دے, دے اگر وہ مقروض ہے او دے وہہ ہے تو اللہ نے کرزہ معاف نہیں کر دا. جنا چ کرے جہدے کو لیا ہوا ہاتھ کلفی تو وہی ہوئی اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے کوئی جنازہ لا جانا تو آپ اس میت کے بارے اندر سب تو پہلا سوال یہ فرما دے کہ جن میں کوئی کرزہ پہ نہیں یہ مرن والا مغروس سے نہیں اللہ کو لو کرو اللہ زندگی اندر بھی ضرورت نہ پانی سے موت تے ایسی حالت اندر ہی لیا کہ ابھی کسی کا کچھ بھی دینا نہ ہو مکروز نہ ماری اے تے قرضہ تے نہیں میت کے بارے اندر سوال کروا رسول اللہ جی تو جب ملتا کہ نہیں جی یہ کرزے تو فارغ ہے کہ آپ خوشی جنازے واسطے اگے بڑھتے کسے کسی کے حقے دبیا ہوا نہیں کسی کا حق لے کے نہیں جا رہا خوشی نہ پڑھا سسلی پہ جی آواز آدھی کہ ہاں جی یہ کردہ ہے ان نے فلاں کا یا جنہیں لینا ہوتا وہ خود کہ میں یہ کولو اے چیز لینی ہے میرا ہے کہ آپ کو بار سنوں طلب کر دیں دے کیوں بھائی جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ جا کر ہے وہ ادائیگی کردگی کرنے ذمہ داری قبول کر دیو دے تو وارس کہہ دیندے کہ اے لو جی اِس ادائیگی کر دیں تو پھر بھی حضور بہت خوش ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے فارغ ہو گیا یہ تو بوجھ اتر گیا جی وہ وعدہ کر لیں تو وعدہ وہ مومنہ کا وعدہ ہوتا تھی ساڈے والے وعدے نہیں تھی اور مومن منٹ کے بعد مثال دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا حدیس کے الفاظ مومن موہمن دعدے جی مثال فرمایا مایا اخ دل موہم کا موہمن کا وعدہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کوئی چیز لے کے تے اپنی مٹھی اندر بند کر لئی ہے نا تے یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے قبضے سے میرے گول ہے میری مٹھی چند ہے یہ چیز اخ دل موہمے نے کا اخ دل کبفے کا وعدہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح مٹھی اندر بند کوئی چیز یہ ہوں شک تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اے چیز میری مٹھی اندر ہے یا نہیں مومن کا وعدہ اے ہے کیونکہ وعدہ خلافی منافق کی نشانی ہے وہ آدمی منافق ہو جاتا ہے جڑا وعدہ خلافی کرے وعدہ پورا نہ کرے جان بوجھ کے دانستا طور پہ اگر کوئی مجبوری ایسی ہائر ہو گئی ہے جی انسان کے بس اندر ہی نہیں معذرت کرے جہد وعدہ کیتا ہے اور اللہ کو بھی مافی منگے تے جان بجھ کے اگر وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ منافق دے او نفاق کی ایک نشانی موجود ان اپنے آپنے سدھار دی کوشش کرنی چاہیے وہ نفاق کی نشانی دی کی ہویا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ایدہ ایک کرز اگر وارث ادا نہیں کر سکتے وہ اس پوزیشن اندر نہیں کہ ادا کر سک یا وارث ویسے ہی کہہ دیں کہ سارے علم اندر نہیں تھی جی, نہیں جان دے کہ اے چیز لی تھی یا نہیں جی. دونوں صورت ہو سکتی یا مالی طور پہ وہ استطاخ نہیں رکھ دے طاقت نہیں رکھ دے یا وہ کہ سڈے علم اندر نہیں ہے اے بات ابھی نہیں جان جانتے مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ اسی ذمہ داری قبول نہیں کر بسا اوقات ایسا ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرما دے اچھا چلو ادھا قرض میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ہم ادھا جنازہ پڑھیے اور ایسا بھی ہوا کہ کسی نے ذمے کرزہ ہے اور کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا کہ آپ پھر صحابہ سیاب فرما دے سلو اے گئے تھی ادھا جنازہ پڑھ لو میں تے ادھا جنازہ پڑھنے تیار آپ نے جنازہ نہ پڑھیا مخرواد جی جی قرض دی ادائیگی کی جی ذمہ داری کوئی بھی قبول کر نواس دے تیار نہیں جناز پڑھ لو بھائی میں بالکل اسی قسم دی صورت حال ایسے اشخاص بارے اندر بھی پیدا ہوئی جدو کوئی خودکشی کر کے مر جتم کر لو آپ نے ایسے شخص بھی جنازہ نہیں پڑھایا یہ فرمایا سر علیہ جاؤ تو جا کے جنازہ پڑھ لو میں نہیں جنازہ پڑھ خودکشی ہے خودکشی آدمی ادو ہی کرتا ہے جدو اللہ تو مایوس ہو جائے نہ امید ہو جائے بیمار ہے بیماری تو تنگ آ کے خودکشی کرتا ہے کہ ہوں خدا میں شفا نہیں دے دوائیاں میں بہت استعمال کر لیا نے اپنی طرف پوری کوشش کر چکا ہوں میری بیماری نو ختم کرنے اللہ کا بھی کوئی اختیار نہیں رہ گیا خدا بھی میرے بیماری تو شفا نہیں دے سکتا او زبان تو بے شک نہ کرے لیکن دے ذہن اندر یہی بات ہوتی ہے بخ تو تنگ آ کے خودکشی کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دے کے رزق ختم ہو گیا خدا ہوں مینو کچھ نہیں کھلا پلا سکتا اس واسطے میں اپنے آپ کو ختم کر بنیاد مایوسی اور اللہ کی رحمت تو نہ امید ہی ہوں دیئے جدو کہ قرآن اندر اللہ نے سامان حکم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میرے بندیاں تک میرا یہ پیغام پہنچا دو لا تک نو میر رحمت اللہ کہ تھی کسی بھی حالت نو پہنچ جاؤ اللہ کی رحمت تو مایوس نہ ہومید نہ ہو خودکشی کرنے والے دا جنازہ بھی آپ نہ پڑھ لو سلو والا اقیقم فرماندے جاؤ تھی جا کے یہ جنازہ پڑھ لو میں نہیں پڑھنا بات چل رہی تھی کہ آدمی فوت ہو جائے تو وہ بارے اندر چار حکم نافذ نے سب تو پہلا حکم کی ہے یہ باتاں صرف ایس کن سن کے ادھر کھٹ دن والی نہیں موت سارے سارے آنی چاہیے یقین کر لو اگر سارے مر جانا ہے مرنے جدو جدوں ساری باری آنی یہ تو اللہ ہی بہتر ہے جان دچارا موت تو ڈرتا انگلینڈ دوڑ کے مین مار دیں گے کیونکہ ایک سلسلہ چل رہی ہے ایک رو بہ رہی کہ مینو گولی آپ مار دیں گے یا مروا دیں گے تو نام کسی لگا دیں گے میں اتنے رہ دیا یہ ملک ہے ساڈا اسلامی ملک مسلمانوں کا ملک اسلامی حکومت اسلامی جمہوری ہے پاکستان کراچی دی پنجی آدمیاں حکومت روز ناشتہ کر رہی ہے اللہ کو پیش نہیں ہونا ہے نہ ظالم نے یہاں نے اتنے نہیں جانا آفا ہسب تم امن نہ خلق نہ تم نہ لا ترجعون اللہ فرما نے تسی شاید اے سمجھ بیٹھے ہو کہ اصل پیدا کر دے بنان اندر تے پیدا کرن اندر کوئی مقصد ہی نہیں سوئی مدعا ہی نہیں سی بغیر مقصد نے تو پیدا کر دن وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لیے نہ لا اور شاید اے بھی تسی ذہن بنا لیا کہ واپس لوٹ کے ساڈے کو نہیں آ دونوں باتاں غلط نے تو انو بغیر کسی مقصد سے پیدا بھی نہیں کیتا اور یہ غلط ہے کہ زندگی دے پھر ایک ایک لمحے دا حساب لینا چاہیں انہیں گال میں نے اتنے نہیں سہنا خدا کو مسلمان کے بعد بات ہے انسانتل کر, کر دینا اللہ نے جہاں ایک جان نو نا ہک قتل کر دینا میرے ہاں وہ اڑا جرم ہے اتنا بڑا ظالم ہے وہ شخص جس طرح انہیں پوری انسانیت نی ختم کر کے اتنے درجن کے حساب روزانہ نہ ہک قتل ہو رہنے. رہے ہیں گلیاں اور بازار کتنے رہ گئے مسجد اندر نمازی نمازی نماز پڑھ لے قتل ہو جاتے ہیں اس حکومت سے سانو اجے بھی فخر ابھی اجے بھی سرخ روح ہاں چلو پر پانی مل جائے تو نق جوڑ مر جانا چاہیے حکومت کے سارے تارندیاں جہاں کا یہ انتظام ہے اور جہاں کا یہ قانون ہے اور اے حکمرانی ہے کہ مسجد بھی محسوس نہیں رہیاں نمازی نماز پڑھنا آدھا کہ وہی لاش کر جاندی لاش بھی نہیں بلکہ وہ ٹکڑے ہو کے کر جات پہلے نمبر تے مرن والے دے ترکے جو او تجہیز و تکفین دا سارا خرچہ برداشت کیتا جائے نمبر دو او جن میں اگر کوئی کرز ہے کرز کی ادائیگی ترکے جو کیتی جائے اے نہیں کہ وارث لے جان سب کچھ کرز لینا ہے اور پھرے اور او مکروز اللہ دہاں جا کے جواب دہ کہ میں سب کچھ چڈتے آیا لیکن کرزہ میرے دن کرزہ ادا کیتا جائے یہ درجہ بدرجا ترتیب سارے حکم نافذ ہونے نے تیسرے نمبر تے فرمایا محمد رسول اللہ, صلی اللہ کہ مرنے والے نے اگر کوئی وسیعت ہے کہ وہی دی وسیعت دیکھی جائے وسیع اندر پھر کچھ ہو معاملات غور طلب نے سب تو پہلے نمبر تے تو ہے کہ وسیعت شریعت دے لحاظ ن جائز ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ دیتے غور گا کہ جی وہ جائز اور ٹھیک ہی نہیں کسی ایسے کم دی وسیعت کر گیا ہے جڑا اللہ دے اللہ کے رسول نے اجازت ہی نہیں دیتی پسند ہی نہیں کیتا وہ وسیعت عمل نہیں ہوئے کوئی یہ وسیعت کر جائے کہ میرے ترکے میں جڑا مال چڈا وہ دے ایک سینما بنوا دین دنیا اندر ایسے بدپخت لوگ بھی موجود رہے اور اچھ بھی ہے کوئی ہور ہوسم کی ایک جواخانہ تعمیر کر دینا سب تو پہلے نمبر اس لحاظ میں دیکھی جائے گی کہ یہ کم جائز بھی ہے یا نہیں اگر جائز ہی وہ کم تو پھر ایک دوسرا پہلو سامنے آئے گا کسی شخص موئے اجازت نہیں دیتی اللہ نے اللہ رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اپنے, ترکے اپنے چھڑے ہوئے مال اندر وسیع کرے کہ ایک بٹا تین حصے تو زیادہ کرے یعنی وہ اپنے ترکے اور اپنے چھڑے ہوئے مال سے زیادہ تو زیادہ جڑی وسیعت کر سکتا ہے وہ خرچ کر دین دی وہ تیسرا حصہ ہے اور تیسرے حصے دے بارے اندر بھی حدیث کے الفاظ دے بس کثیر تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے یعنی سیاق و سبا اس بات کا متقاضی ہے کہ تیسرا حصہ اگر تو بھی تھوڑا دا جائے اس وسیعت تو پھر زیادہ بہتر ہے تیسرا حصہ بھی بہت زیادہ ہے جی انہیں وسیعت تیسرے حصے تو زیادہ خرچ کی کیتی ہے تو پھر بھی وہی وسیعت عمل نہیں ہوگا وہ غلط کر گیا جو کچھ کر دیا یہ بات بھی وسیعت کے سلسلے اندر یاد رکھو بعض اوقات انسان بڑی بڑی عجیب غلطیاں کرتا ہے وسیع اپنے کسی وارث کے دائرے اندر کر جاندے کہ میرے بھائی میری بہنوں میرے بیٹے نوں, میری بیٹی نوں پہلے یہ چیز دے دینا کہ پھر میری جائیداد جو کچھ میں چھٹ کے جا ان تقسیم کرنا وسیعت ہمیشہ وارثہ کو علاقہ کسی راستہ کیتی جا سکتی ہے وارث تو وارثہ وسیعت نہیں ہو سکتی نہ اپنی زندگی اندر کوئی شخص اپنے کسی وارث نہ علب کوئی چیز دے سکتا ہے دوسرے انہوں محروم کرتا ہویا نہ مرمت تو بعد وسیعت کر سکتا ہے کہ اے انہوں دے دینا تو بعد اچھ تقسیم کرنا ایک واقعہ آگا ہے حدیث اندر ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لی خدمت اند حاضر ہو کے پھر چھوٹا جا بچہ عرض کی اے میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نل پیار کیتا شفقت ہاتھ پی ریا قرمان نے اچھا بڑی خوشی دی بات ہے وہ شخص ایک روایت اندر اس طرح آ بہ کہ کہہ لگا جی میں ایک غلام اپنے اس بچے بطور توپ ہدیا ایک دیتا ہے ایک روایت اندر ایک باغ کا بھی ذکر ہے کہ اے مدینہ منورا کے قریب جڑا میرا ایک باغ ہے نا میں وہ اپنے اس بیٹے کو دیتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سیابی یہ بات سن کے کہ آپ سوال کرتے نے فرمایا ہلا کا اولاد ان تیرا تیرہ بیٹا ہے یا اور بھی بچے ہیں ارزیتی جی ماشاء اللہ میرے تھی اور بھی بچے ہیں یہ تو علاوہ بھی ہے اچھا جڑا اے باغ دتا ہی یا غلام کیا باقی سارا بھی این مالیت بھی کوئی چیز دیتی جنگ قیمت اس باغ کی ہے یا اس غلام کی ہے باقی جڑے تیرے بچے نے بچیاں نے بچے نے انہوں نے بھی اینی مالیت دیو تو دیتے ہی سارے لگا جی نہیں تے میں کوئی نہیں دتا صرف یہ دینا چاہے دتا ہے میں فرمایا کیوں کہ لگا اے چھوٹا ہے کہ بڑا ہی پیارا لگتا اے اے ہے میں چہرے مبارک غصے نماندے نے اے ظلم کر کے تے محمد نواہ بنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فدا ظلم و و کر کے ہوں مینو گواہ بنایا ہے اس یعنی ایک بچے تے کچھ دے دینا تے دوسریاں دوسرے وہ مقابلے اندر محروم کر دینا یہ ظلم ہے نہ تے زندگی اندر کوئی شخص اس طرح دے سکتا ہے نہ وسیعت ہی کر سکتا ہے کہ میرے مرن تو بعد پہلے پلاح ہوا ہے چیز دے دینا اس تو بعد جو کچھ ہوگا پھر سارے تقسیم کر دینا یہ ظلم ہے وہی دی وسیعت دیکھا جائے گا کہ وسیعت شریعت مطابق ہے یا نہیں اگر شریعت کے مطابق ہے تو عمل ہوے گا ورنہ ہوا پلا اسم ہے اگر کسی نے غلط وسیعت کیتی ہے شریعت کے خلاف وسیعت ہے ظلم کر دسیت اندر جن نے وہ وسیعت سنی یا تحریری طور پر موجود ہے تو جی وہ قبضے اندر اللہ فرما رہے ان وسیعت شریعت کے مطابق بدل دیتا شریعت کے مطابق اصلاح کر دیتی اندر اللہ دے دیہ او مجرم اور گناہگار نہیں بلکہ اللہ ان جزا دے گا کہ تو ایک بندہ ظلم کر گیا سی تو بچا لیا اس گناہ گنا وہ وسیعت بدل دین والے نو جزا دلے گی اللہ کے مرن والا تو کر گیا سبانی کہا گیا یا تحریر دے گیا جی جن اگر انہیں اصلاح کر دیتی درست کر دیتی غلط وسیعت دے اللہ دے مجرم نہیں بلکہ اللہ قادر ہے ان جزا دے کا نیکی اور عجل پر سواب غلط وسیعت عمل نہیں ہو رہے یہ تیسری چیز محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اگر کوئی شخص اپنی زندگی اندر سارے بچوں بعض اوقات ایسا ہے کہ سارے بچوں مکان بنا کے دینا چاہتا ہے کوئی شخص اللہ نے واپری جتی ہے کہ وہ ہر بچے نو مکان الگ الگ چاہتا ہے کہ میرے سارے بچیاں کو الگ الگ مکان ہو دکانہ لے کے دینا چاہتا ہے زندگی اندر اے اجازت ہے کہ وہ ایسا کر لو لیکن ایک شرط دیتا ہے وہ شرط یہ ہے کہ ہن بیٹا ہوے یا بیٹی ہوگی جب زندگی اندر کچھ دینا چاہتا ہے تو ایک اور دو دی نسبت تقسیم نہیں ہوگا بلکہ ساروں برابر دے گا جو کچھ دے گا کرے تقسیم بیٹے کو بھی اُنہ ہی ملے گا بیٹی نو ملے گا جنا بیٹے نو دے رہا بیٹی بےٹیوں دے گا کہ یہ عدل ہے کہ جی وہ مقابلے اندر وہ تھوڑا دتا ہے یا ادا دتا ہے یہ ظلم زندگی اندر اگر تقسیم کرتا ہے تو سارے برابر دے گا پھر وہ اجے ترکہ تے بنے ہی نہیں وراثت بنی ہی نہیں یہ نام وراثت نہیں جو کچھ زندگی اندر باپ دے رہا ہے اپنی اولاد اولادوں یہ ہبا اے یہ تو پا ہلا اولاد جہرا ہے اندر بیٹا اور بیٹی اندر کوئی تخصیص نہیں ہو رہے گی بلکہ سارے برابر حصہ دے گا اگر زندگی اندر کچھ تقسیم کرے اپنے واسطے جنا چاہے رکھ لے جنہیں چاہے تقسیم کرتے ہوئے لیکن تقسیم ایسے شرف سے کرے گا کہ وہ سارا برابر دے پھر ٹھیک ہے وہاں یہ تیسری بات ہے تیسرا حکم ہے اللہ کا جڑا انہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سارے تک پہنچائی قرآن مجید اندر اللہ نے احکام جڑے نے وہ مجمل طور بیان فرمائے نے حکم بھیج تفصیل اپنے پیغمبر اور اعلان بھی کیتا ہے اس بات اللہ فرماند نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ لا تو لسانک لتعجل کا بک جدو قرآن اترتا حضور خوشی نل جلدی جلدی ہو دی تلاوت فرمائے جبریل سن کے علیہ السلام آپ کو دی جلدی جلدی تلاوت فرمانے کہ اللہ نے ایک اور حکم آیا اللہ نے کتاب ہور نازل ہوئی اللہ نے ایک اور صورت پہچی اللہ نے ایک اور آیت نازل فرمائی اللہ, اللہ, اللہ فرمائے اے میرے حبیق محمد صلی اللہ علیہ تو جلدی جلدی اس طرح نہ پڑھو آرام آرام نوئی نا جم آکر اے کی ذمہ داری ہے کہ ابھی اس قرآن دل اندر سینے اندر جمع بھی کر گے مافوز بھی کرا گے تھوڑی زبان تو یہ تلاوت بھی کراؤں گے یہ ساڑی ذمے داری اِنَّ عَلَيْنَا <بَيَانَة> پھر ایس قرآن نو بیان کرا کی ذمہ داری بھی ساتھی ہے. اسی دی زبان جو اس تفصیلات بیان بھی کرا گے اللہ نے حکم او مجمل طور سانو دے دی دیتے قرآن اندر اور دی تفصیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اترشو سانو حاصل اس واسطے آپ نے میدان آرا اندر با بانگے تو گل یہ اعلان فرمایا ترک تو فی لن تزلو ما تمسک تم میں تو میں دو چیزاں دے کے جا رہا جی ترک تو فی کم امرائن دو چیزاں تو انو دے کے جا رہا. تک جا رہو ماں تمس سک تم بے ماں جدو تک یہاں دو چیزوں کو مضبوطی نال پکڑی رکھو گے یہاں دو وابستہ رہو گے ادوں تک تھی گمراہ نہیں ہو سکتا اگر کسی شخص نو لن قیامت تک بھی اللہ زندگی دے دے اور اے دو وہ او گمراہ نہیں ہو رہے یہ گارنٹی اور زمانت دیتی محمد الرسول اللہ محمد وہ دو چیزاں کی سن فرمایا کتاب اللہ ایک تے اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا جی دوسری وسنت رسول دوسری چیز اللہ دے رسول دی سنت او نا ساری زندگی دا عمل او نا جہ کے تو انہوں جا رہے ہیں مجمل ہے میری زندگی اس سے قرآن کی مفصل تفسیر ہے اے قرآن کتابی شکل اندر ہے محمد چل دے پھر دے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی و امی, و امی سدی کا رضی اللہ تعالی السے نے سوال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کی سی اما جی انہوں نے اینی بات ارشاد فرمائی ام المؤمنین حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جا جا کے قرآن پڑھ جو کچھ قرآن دستا یہ اخلاق سے محمد بیا نا تھی جلدی کیوں کر اس درآن سینے اندر جمع کرنا تاری زبان تو یہ تلاوت کروانا اور پھر یہ تفصیلات بیان کروانا اے ساری ذمہ داری ہے اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے کر دی <تصفح> <تصفح> تو اے تفصیلات ساریاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں دسیاں اور بیان فرمائیاں ان شاء اللہ باقی ماندہ باتاں کسی دوسری نشست اندر عرض کیتیاں جان گیا اللہ سان تویق دے کہ اِسی یہاں چیزوں ذہن نشین کر لیے تہیا کر لیے کہ جدوں بھی موت آوے کسی عزیز دی کسی دوست دی کسی بڑے دی کسی چھوٹے دی اس سے دے مطابق اسی عمل کرنا ہے اور اپنے بارے اندر یہ وسیعت کر دئی ہے کہ دیکھو میری موت تو بعد اس طرح عمل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ یہی بات پسند ہے اللہ کے رسول یہ بات پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوست نے ایک دو سوال پوچھے نے نماز دے بارے ایک سوال تھے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز نماز پڑھ رہا ہوئے یعنی کہ رکو بھول جائے یا ایک سجدہ بھول جائے تو کیا وہ واسطے سجدہ صاحب کر لینا ہی کافی ہے یا کچھ اور کرنا پائے گا سجدہ صاحب تو مراد ہے بھول گا سجدہ اور وہ او دو سجتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لیکل سجدتا ہر پل کا علاج اللہ نے دو سجدے رکھے نماز اندر جڑی جی پل ہو جائے او واسطے دو سجدے وہ علاج اور تریاق ہے جدو رکات کا کوئی حصہ بھول جائیے نماز کے اندر ایسی کوئی پل ہو جائے جڑی مکمل رکت نہ بنتی ہو تے جے مکمل رکت دے بارے اندر شبہ پی گیا ہے مثلاً چار رکتوں والی نماز ہے تو کسی شخص دے دل اندر شک پی گیا پتا نہیں تین پڑھیا نے کہ چار ہی پڑھ لی ہوں ایک رکت دا شبہ ہے بول رکت بھی ہو رہی ہے ایسی صورت اندر جیڑی تعداد تھوڑی ہے تے یقین کر لو اور تھوڑی تعداد تین اور چار اندر تین ہی ہے تین تے یقین کر لو کہ اے تے لازمن میں پڑھ چکا کہ ایک رقت ہو پڑھ لو اور آخر چجد ہے صاحب کر کے سلام پھیر دے یہ ہن دو سہولت بن گئی اگر تے اینے واقعی تین رقت پڑھیا سن اور یہ شک پی گیا سر تین یا چار انگت تے انگنی ایک رقت ہو پڑھ لئی لی نماز چار رقتوں والی پوری ہو گئی او جڑے دو سجدے کیتے نے وہ oh, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیتان دن سے تھپڑ کی طرح بجتے ہیں اور اللہ فرما دینے اے غالمان تو میرے بندے نو بند دی کوشش کیتی سی میں وہ معاف کر دی شیطان دیتا شیتان دن تھن کے ادب بجتے جے یہ پہلے ہی چار پڑی ہوئی سن اور یہ شک پہ گیا تین پڑیاں نے یا چار پڑی نے نماز یہ پہلے ہی مکمل تا چار رگتوں پڑھ لی سن انہیں ایک, پڑھ لیے سے شکلی بناتے ایک جڑی انہی ہو پڑھ لی شک کی بنا چ ایک رقط جی نے پڑھی وہ اللہ بھی پوری رقط بنا کے دو نفل لکھو کہ میرے بندے کی نماز بھی پوری ہو گئی ہے تے لکھ دوں یہ دو نفل ہو پڑھ لے زائد پڑھ لے لیکن سن سجدہ تاہ پوری دا شک پہ جائے کہ ایک رقت پڑھو اور کر لو جی نماز کے دوران تجدیدہ رکوع دا شک پے گیا کہ شاید رہ گیا تے پھر دو سجدے او دا علاج ہیں او کافی دوسرا سوال جس سلسلے اندر یہ کیتا ہے کسی دوست نے کہ کوئی شخص سجدہ صحو کرنا گئے تے پھر غلطی نال او اتہیات شروع تو پڑھنا شروع کر دے کہ کیا او پھر دوبارہ سجدے کرے گا یا نہیں پہلی بات تے یہ ہے کہ سجدہ صحو کبوں کرنے چاہیے میں شروع اندر عرض کر چکا کہ دین دے معاملات اندر بہی حیرہ پیری شروع کیتی ہوئی کوئی ایسا مسئلہ چھڑیا ہی نہیں کہ آج اندر اختلاف پہنے ہوئے ساڑھے کل میعار کی یہ کسے چیز نوں پرکھندہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری کون چیز اللہ نے یعنی رسول نے دیتی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن وہ سی میعار قرار دے سکیے میرے یار صرف یہ دو چیزاں نے یہ پرکھ لو ازا تنازع تمفی شاہی عن پر تم فی شاہ جب کسی چیز اختلاف ہو جائے تنازع ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو کی کرو یہ اللہ ہے رسول انہوں اللہ دی عدالت اندر لے آؤ کہ وہ رسول ادالت اندر لے آؤ اللہ حل مل جائے کسی جیلی عدالت اندر جان کی ضرورت نہیں اللہ کو لے آؤ اللہ کے رسول کو لے آؤ اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث میں یار ہے ہر بات بے صحیح اور غلط ہونے پرکھنٹ سجد صاحب کا مقام اور کدوں کرنے نے اختلاف پیدا کر دیتا گیا سجدہ صاحب کدو کرنے چاہیے جدو پورا تشاہد پڑھ کے دروشری پڑھ کے سارا کچھ دعا پڑھ کے آدمی سلام پھیرنے تیار ہو جائے اودو دو سجدے کر کے تی سلام پھیر دیو اے یہ ہے سنت کے مطابق جیڑا صرف تشاہد پڑھ کے سلام پھیر کے پھر پورا تشاہد پڑھ کے پھر سلام پھیرنا اے سنت دے خلاف سجدے صاحب کدو کرنے نے سارا کچھ پڑھ کے سلام پھیرنے تیار ہو جاؤ تے دو سجدے کر کے پھر سلام پھیر دو شخص کر دے دوبارہ سجدے کرے دوبارہ سجدے کرن دی ضرورت نہیں وہ سلام پھیر دے, دے او دی غلطی پہلی دوسری جیڑی بھی ہوئی ہے, اللہ وہ معاف کر دے دوسری ایک درخواست ایک بزرگ سارے موجود نے انہوں کی طرفوں آئی ہے کہ ایک خاتون نمازی متقی پرہیزگار خاتون وہ ہسپتال داخل سی انہیں اپنے لواحقیم نے کہا کہ میں نے غسل دیو کمزور تھی ضعیف تھی جس حالت اندر بھی غسل دیو چنانچہ ڈاکٹر نے مشورہ کیتا گیا انہیں کیا کوئی ڈاک نہیں غسل دے دیو انہوں غسل دین واسطے گھر لا گیا جس ویلے غسل دے دیا وہ تے او دی نکاہت اور کمزوری اور اللہ دے مندر وقت ہو آیا ہوا ظاہر ہونا شروع ہو گئی انہیں خود کلو پڑھنا شروع کر دیتا اور ارد گرد بیٹھنے والے کیا کہ بلند آواز نال سورہ دی تلاوت کر اور چند لمحہ اندر بہت ہو اپنے ہاتھا نال اپنے جسم تے سابن وغیرہ ملتی رہی پانی گرانی رہی گسل دے چند لمیا بات بہت ہو لواہ دی طرفوں یہ درخواست کی تھی گئی کہ وہاں کا جنازہ ذائبہ